برا تو ٹیوب ویل کر لیے انہیں ٹائم گا الحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يهد الله فلا مغضل له ومن يغضل فلا هادية له ونشهد من لا إله إلا الله وحظه لا شريك له ونشهد من محمد العبده ورسوله أما بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم بھائی اور دوستو ایک آیت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے آواز آ رہی ہے آپ کو آزاری آواز آوازاریجھ سمجھ سمجھ رہے ہیں ہو جائے گی ہو جائے گی اور کم زبردست حایت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک نبی کو مبعوث کیا نبی کو کھڑا کیا مقرر کیا جو ان پر تلاوت کرتا ہے سناتا ہے ان کو آئے تھے قرآن کی پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور سکھاتا ہے ان کو حکمت حاج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض چار گانا چار فریضوں کا تذکرہ ہے تلاوت کتاب جس میں الفاظ قرآن سکھانا ہے اور تعلیم کتاب جس میں الفاظ قرآن کے معنی سکھانے ہیں اور تعلیم حکمت ان مانی کی عملی تدبیر عملی طور پر انسانوں کی زندگیوں پر اس کا اپلائی کر کے اس کے نتیجے میں نتائج حاصل کرنا اور انسان کے استعمال کو درست کرنا اس کی ترتیب جو ہے یہ حکمت ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ حکمت ہے یف ہی آیات کا تلاوت کر کے پہنچانا اور سب سے اہم کام آیات کا پہنچانا ہے کیونکہ اگر الفاظ نہ ہوں تو معنی نہیں ہوں گے معنی نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا تو بنیاد پر الفاظ بنے ہے اس لیے سب سے اہم فریضہ الفاظ کا صحیح طریقے سے پہنچانا ہے اور اس لیے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے الفاظ جیسے لوہے محفوظ میں جس پر نازل ہوئے ہیں روز عورت سے لے کر آج تک وہ اسی حال میں ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ سب سے ضروری اور اہم اور مشکل بات تھی الفاظ کا صحیح پہنچانا اور اس کے بعد پھر الفاظ کے معنی سکھانا الفاظ کے معنی آدمی کو نہ آتے ہوں تو اس کے عمل کی طرف رہنمائی ہی نہ ہوئی اور الفاظ کے معنی اور معانی سے عمل وجود میں نہ آیا تو نتیجہ ہی نہیں نکلتا نہیں اور مانی سمجھ میں آ گئے آپ ان مانی کو لے کر زندگی پر اپلائی کرنا زندگی پر اپلائی کر کے انسان کا استعمال کر کے اس کے نتائج اصل کرنا یہ حکمت ہے اور پھر فرمایا میں کہ یوزک کی ہیں اس حکمت کی روشنی میں اس کو پاک کرنا تز کیا کرنا ہے تو ایک الفاظ ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے تہارت ایک استعمال کیا ہے تز کیا اور اردو کا ترجمہ دونوں کا پاک کرنا کرتے ہیں کہ بھی یعنی تو بہت وسیع زبان ہے اس کے الفاظ جو ہے وہ خاص خاص معنی کو پکڑتے ہیں اردو میں دونوں کو پاک ہونا تہارت کہتے ہیں دونوں کو پاک ہونا کہتے ہیں نگرمی میں تہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو بدن پاک کپڑے پاک جگہ پاک کھانا پاک برتن پاک ظاہری پاکیزگیوں کو کہتے ہیں تہارت ان اللہ حبت قوادینہ وہ حب المتطاہرین تہارت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں تو تہارت میں انسان کے بدن سے لے کر اس کے لباس گرد و پیش کی ساری چیزوں کی پاکیزگی تہارت میں ہے برن پاک کپڑے پاک برتن پاک بستر پاک کمرہ پاک جی؟ گھر پاک جس کو کھانا خا... وہ کھا رہا ہے وہ پاک برتن پاک جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سہارت کے زمن میں آتی ہیں اور تزکیا کون سی پاکی جس کھا گیا ہے تزکیا جو ہے وہ کھا گیا ہے انسان کی دل کی پاکی تزکیا باطن کی پاکی ہو گئے یہ باطن میں انسان کے کیبر اصل لالچ کینا ریا یہ باطن کا زور ہو جائے اور باطن میں اخلاص توازو ہمدردی سے رکھائی محبت پیدا ہو جائے. یہ پیدا پیداوار یہ سوچ کیا ہے ایک دفعہ ہم پنڈی جا رہے تھے تو زمانے میں نئی نئی یہ سڑک جو تھی پشاور سے نوشترہ تھا کہ دو یہ دوریا ہوئی تھی دو سڑکیں ہوئی پہلے ایک سڑک پر چلتے تھے تو کم ہوتی تھی جب دوریا ہو گئی تو ہم جا رہے تھے تو گوریا سے بڑے ہاتھ سے کم ہو گئے نہیں کہ ہم جا رہے تھے تو ایک پجیرو اور ایک مرسیڈیز بینٹ ٹکرائی ہوئی تھی ایسے ہی جاتے ہوئے <ris Belo> ہمارے ایک سیریٹ پروفیسر صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب ہم سفر کرتے تھے اس نے کہا کہ یہ مرسیڈیز بینس جو ہے یہ پجیروں سے نہیں ٹکرائی ہے نہیں مرسیڈیز بین پنجیرو سے نہیں ٹکرائی ہے یہ مرسیڈیز پنا پنجیرو پنا سے ٹکرایا ہے کیبر تھا مرسیڈیز کے نام سے ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتے تھے میں نے مرسیڈیز خریدی تھی کہا کہتے مرسڈیز عمرہ سرا باز ایک کے اندر مرسڈیز کا کیبر بھرا ہوا تھا اور دوسرے کے اندر جو کا کیبر بنا ہوا تھا مرسیڈیز والے نے اس کوٹیک کیا آگے نکلا اس سے تو اس نے کہا نہ لاچا بچہ مکی کی میں آگے نہیں ہوں گا تو کہتا ہے کہ کھیر والا آدمی انتہائی بے وقوف ہوتا ہے ورینگ فاروی سنگھ جسٹ فار نتنگ ورینگ فروی سنگھ جسٹ فار نتنگ پریشان ہو رہا ہے ہر چیز کے لیے بغیر کسی وجہ کے اب ایک آدمی آگے نکل گیا آپ سے صاحب ہو کیا ہو گیا کون سا نقصان ہو نہیں یہ سی آپ نے اس اناج کے جذبے کو بینکر سے آگے انہوں نے کہا یہ پجیرو مسجد بھی دکھ رہی ہے یہ پجڑا پنا بس جنے سے ٹکرایا انسان کا تجکیہ نہ ہو اگر انسان کا تجزیہ نہ ہو تو زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہوتا ہے ہر شعبے میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں خرادی چلاتے ٹھیک ہے اب حکمت جو ہے خاص طور سے حکمت اور کنسیجیے میں تجکیہ حکمت پر بات کرنی ہے حکمت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں حکمت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک کو کہا گیا ہے فکا اور ایک کو کہا گیا ہے تصور فکا جو ہے یہ انسان کے ظاہری استعمال کی باس کو کہا جاتا ہے نماز روزہ حج جکات نہیں دکانداری خرید و فروخت قانون آئین صلح جنگ حکومتوں کو چلانا عدالتوں کو چلانا سارے عبادات اور معاملات کے عبادات ظاہریہ اور معاملات کی بات جو ہے جو انسان کے ظاہری استعمال کے ساتھ متعلق ہے جس پر انسان نقل کی روشنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بات یہ فکہ میں زہر بات آئی اور انسان کی عقل ہے جس وقت اس بار جذبہ تازی ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی اگر عقل کے لحاظ سے آدمی دس فیصد کام کر سکتا ہے صحیح جذبہ اس کو مل جائے تو سو فیصد کر سکتا ہے جذبے سے اتنا اضافہ ہوتا ہے کارکردگی میں اتنا اضافہ ہوتا ہے جذبے سے اور اگر انسان دس فیصد کام کر سکتا ہے اس جذبہ خراب ہو گیا اگر جذبہ خراب ہو گیا جذبہ فاسد ہو گیا تو عقل کام ہی نہیں کرتی عقل معاوف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب انسان کو غصہ چڑھتا ہے عقل معوف ہو, ہو جاتی ہے اچھا بلادمی یعنی پٹھان کی جی بھی اگر ہو جائے نا جس پر کو غصہ آتا ہے اس سے فائر کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو غصہ فائر کے بارے ٹھنڈا نہیں ہوتا ایک منٹ کا دماغ کام نہیں کرتا جو فائر کر لیتا ہے ان یہ خاندان ہمارے واقف لوگوں کا خاندان ایک آدمی فوج میں میجسٹر اور دوسرا آدمی پی پروفیسر ان کی بینگ رشتہ چل رات سے ہوا وہ امریکہ چلا گیا وہاں سے اس کا پیغام رہا کہ میں لڑکی کو کے ساتھ شادی نہیں کرتا اس کے بعد یہ لڑکا واپس آیا یہاں یاتآباد کے پاس جا رہا تھا ان دو افسروں نے اس کو چوٹ کر کے مارا اور دونوں مفروض ایک منٹ کے صبر کو چھوڑ کر ساری زندگی کے مسائل اپنے لیے لے لی اور ملازمت کر کے قوم کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے لال روزی کو مار رہے تھے وہ ساری چیزیں بند ہو کیا ہوا عقل نے کام نہیں کیا اوسے کے جذبے کے تحت اوسے کے جذبے کا کام نہیں کیا جب جذبہ تاری ہوتا ہے اوسے کا عقل کام کرنا چھوڑ دیتی جذباتی شوانی ہے جذبہ, جذبہ تاری ہوتا ہے کا عقل کام کرنا چھوڑ دیتی میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر یہ اس میں اس میں تو ہم نے کام کر لیا کا کاغیر جس اس میں ویل ویلس جو وہاں پر یہ صوبہ سراد کے بہت سارے ڈاکٹر ہیں اسپتالوں کو وہی چلا رہے ہیں وہاں جانا بہت ضروری ہے وہاں چلے گئے بنگر ہے جگہ بنگر میں کچھ عرب ڈاکٹر تھے کچھ پاکستانی پاکستانی بھی سوبہ اخرات کے تھے بلکہ امام جو تھا وہ سوابی تو ڈاکٹر صاحبان سے میں نے کہا مسئر پہ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے میں نے کہا نا یہاں کلب میں پڑے ہے کہ مسجد میں پہلے آزمی کریں گے ضرور مسجد میں نماز پڑھی سوابی کا ٹھیک ہے پٹھان جی آدمی کا کوئی انگریزی بس کو نہیں آتی ہے تارکوں کے ساتھ سے کہ ڈاکٹر لیرے... صاحبہ یار جو... ڈاکٹر صاحبہ لے لے رہے بل پکیگی کے نا داخو جبردلی لے رہے اور جڑی آلڈی کو علیحدہ پکاتے ہیں میں آپ سبزی ڈالیں تو سبزی بھی خراب ہو بھی ختم آئی اور کچھ چیزیں آلڈی کا علیحدہ پکائی ہی جاتی پھر اس میں کچھ نہ کچھ لہسن بہسن ڈالا اپنے وغیرہ ٹھیک ڈالے اس کا ذائقہ بن جاتا لے رہے بل پکے گی کہ ڈاکٹر صاحب نے بل نہیں پاتے کی, کی. بات میرے پاس دوبار کے لیے علاد پڑھتے ہیں خیر میں نے کہا کہ ہم کچھ محنت کریں گے ان کو مسل کا رخ دکھائیں گے ہمارے خیبر کے خیبر کے گریجویٹ تھے شاگرد تھے میرے اور وہاں جا کر گئے تو غیر مقلد حدیث ہو گئے تھے اور اللہ اکبر اور ربین اور رمین بلجہ کرتے ہیں میں نے کہا آپ تصوق کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں بیت کے سلاسل کی تصوق کی اور یہ تو کیا کو چورٹے پکا دیتی تو لٹ مخالف دیا جی یہ تو مکمل کے مخالف ہیں تو یہ پھر کیا ہوگا تو میں ڈر رہے تھے کہ یہ تو میں نے کہا اس غم میں کہو ہے ہاں جی. کوئی غم نہ کرو خیر بچی خیر بسی خیر ہوگی انشاءاللہ شاء سے بات کرے گی جی. خیر انہوں نے کہا نماز کلب میں ہوگی کلب میں سارے جمع ہوئے نماز ہم نے پڑھی اب نماز تو میں نے ہی پڑھا دی تھی کہ وہ سارے شاگرد تھے میرا بول نہیں سک رہے تھے وہ ہر چھوڑے تو میں نے پڑھائی میں بس زور زور سے تھی جی سے امین کہا اور وہ رفیہ دھیان وغیرہ کیا میں نے کہا سر پہ روکوایا سر پہ روکوایا جو بیان شروع ہوا تو انگلینڈ میں بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکس کا ہے اور بدکاری کا ہے کیونکہ سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی ایک بدیات پہنے ہوئی اور ایک جیت پہنے ہوئی کر رہی ہوتی تھی کیا وہاں پہ ہاں جانا اب ساستے وقت ایرمان دے دو ڈاکٹر صاحب واپس راضی کردہ خود سے بھی لیا ہوتا ہے تب سرے کرتے اس ایک بازار پہلے ہوئی اور ایک ڈیز پہلے ہوئی سترہ ساٹھ گرٹ کی چل رہی اور مرد پورے کپڑے پہنے ہوئے ٹائی باندھے سارا بدن تو جا سخت کا بہت مسلے جب میرے بیان کیا نا تو بیان میں نے کہا کہ تصور کیسے کہ جب تیرا نفس بڑک جائے گناہ کے جذبے سے جب تیرا نفس گناہ کے جذبے سے بڑک اٹھے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ جی اصلاح جائیے یہ تصور کرتے تلزی سے کہتے ہیں تو بیان ختم ہوا تو ساری تنظیم کو جو انچارج تھا نا اس نے کہا تاثر بل خبر والا کو تھا بیل خبر والا سے کون جد آپ بات اسے کریں میں نے کہا مجھے باہر نکال کے لے گیا تو کہتے ہیں تا کہ دم بڑکا دیگر ٹکی گیتا کہ خبر ہوگا یہ دم جب بڑھتا ہے اس کی کیسے ہوتی ہے تو میں کہتا ہے اسلائے گھنٹے تقریباً یہ سلا گھنٹے کی تقریب پر نہیں ہوتی ہے پورا ایک نظام ہے اب آپ نے سنا آپ بڑے خوش ہو گئے کہ انجینئر بننے سے اتنی تنخواہ ملتی ہے ڈاکٹر بننے سے اتنی ملتی ہے تو نے کہا ڈاکٹر جوڑے گھنٹے کو جڑے گی جو ایک گھنٹے سے آپ کا جذبہ بنا ایک گھنٹے کی بات سن کر اسے جزنی بن ڈالی اس کے لیے چار پانچ سال کے نصاب سے گزرنا ہے میں نے کہا اگلے پاس بہت زمین کہا چل بھائی کرنا ابھی پر میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب نفس جذباتی شیبانی سے بڑک اٹھتا ہے عقل کام نہیں کرتی اور تیسری بات انسان کا جذبہ جذبہ ہرس یہ ساری چیزیں میری ہو جائیں جذبہ ہیلس کے تیز بھی انسان کی اگر کام نہیں کرتی تو انسان کی عقل درست ہو اور جذبہ درست نہ ہو تب بھی یہ بیکار ہے تو لہذا اس کی عقل کو بھی درست کرنا پڑے گا جذبے کو بھی درست کرنا پڑے گا عقل کی درستگی کے لیے فقہ ہے اور جذبے کی درستگی کے لیے تصور ہے ٹھیک ہے نا اور دونوں کا ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث ہے اور وہ حضور صلی اللہ زندگی ہے پاک فرمایا اللہ ازار جس نظر کیا ذکر اس پڑوی عندلا لہ ذکر وہ الزی عندلا الح کا ذکر وہ اللہ کا ذکر ناصر ماں ما لہ لا اللہ کرون اللہ و ذات ہے جس نے ناظر کیا ذکر کو یعنی قرآن پاک کو اللہ نے ناظر کیا ذکر یعنی قرآن پاک کو یاد جی میں اپنا کام کر لیا پتا توجہ کر رہے ہیں میرا ایک اب آپ نے ذرا توجہ اٹھائی تو سارا مضمون کا تسلسل ختم ہو جائے گا کنٹینیوٹی ختم ہو جائے گی بھیج دیجیے ونزل علیہ کا ذکر بھائی نا سے ماں نزلہ لال لمبے اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ کیا تیری طرف ذکر قرآن پاک کیا ایک نام ذکر ہے قرآن کو تیری طرف نازر کیا جو کہ ماخذ ہے منبع ہے بنیاد ہے سارے ہمارے اصلاحی نظام کا پورے دین لیکن اس کے لیے ضروری ہے جیسے بک ناصر مان تاکہ تو تشریح کرے اس بات کی جو نظر کیا ہم نے ان کے لیے قرآن پاک کی تشریح کا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ وسلم کے ذمہ لگایا لہٰذا اگر آپ کی تشریح نہیں ہوگی تو قرآن سے فائدہ نہیں ہو سکے گا آپ کی تشریح کیا ہے وہ حدیث ہے حکمت کا ایک مانا حدیث کیونکہ کو پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے اس کی حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ تو نے نا کا بیان ہوگی آپ نے اس کو بیان کر دیا آپ کے بیان کرنے کے بعد ایک اور چیز کی بھی ضرورت باقی رہے گی لاحل یہ تفکر کروں تاکہ یہ بھی فکر کرے اس میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہوگی وہ عمر کو کرنی ہوگی اور وہ فکر کیا کرنی ہوگی مطلب اس کی ایک تشریح حدیث کی تشریح کے بعد یہ افراد امت میں کرنی ہوگی اب افراد امت میں ہر ایک تشریح کرنا شروع کر دے ہر غیرہ احاطو خیرا تشریح کرنا شروع کر دے پھر تو مسئلہ نہیں ہوا پھر تو بات ایسے ہوئی کہ بوجھ بجکڑ کو لوگوں نے گا کے آدمی مسلے میں پھنسا ہوا ہے وہ آ گیا انہوں نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ آدمی دس پر تھا اوپر اٹک گیا اتر نہیں سکتا کہ اس کو اپنے ساتھ باندھ لو باندھ نے اس نے کھینچا اس کو زمین پر گرایا بس آدمی گرا اور گرتے ہی مر گیا بوجھ برکڑ نے کہا کہ افسوس اس کی قسمت بہت خراب تھی اس کی قسمت بہت خراب تھی میں نے کئی آدمی اس طریقے سے کنویں سے نکالے ہیں اس تصویر سے میں نے کئی آدمی کنویں سے نکالے ہیں اس کی قسمت تو تشریح بھوج بجٹ کے ذمہ لگا دی جائے تو ماشاء اللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے تشریح کرنے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں اور ہر علم و فن میں کچھ شخصیات ہوا کرتی ہیں جن کے پیچھے سارے لوگ چلتے ہیں سارے لوگوں کو ان کی تکلیر کرنی پڑتی ہے ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے اور یہ ایگو اور سپر ایگو ہوتی ہے انسانوں میں اللہ نے زینشتا ہر کسی کو عطا فرمائی تو سپر ایگو ایگو کو کنٹرول کرتی ہے وہ جو سب سے اونچے فہم پر ہوتا ہے باقی کم فیم والوں کو اس سے کم پر سب کو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے اس کے بغیر نظام زندگی نہیں چلتا ٹھیک ہے تو لہذا ہوئی تشریح لال لوگ اتھپ کروں جو قرآن پاک نے مقرر کیا اس کے لیے کچھ شخصیات ہوں گی ان شخصیات کے لیے چند باتیں ضروری ہوں گی ایک ان کا فہم ایسا کامل ہو کہ اس پائے کا فہم کسی کرنا نہ ہو اتنا فہم ہو کہ اس پائے کا فہم کسی کرنا نہ ہو اس فہم کے ساتھ سے اتنا وسیع علم ہو کہ اس پائے کا علم کسی کرنا نہ ہو دوسری بات ہوگی ہاں جی اور تیسری بات ایسا خوف خدا ایسا اللہ کا ڈر ہو ایسا تکوا اور ایسی پرےزگاری ہو ایسی معرفت ان کو حاصل ہو تو اس پائے کے مارفت کسی اور کو حاصل نہ ہو تو تین باتیں بیان کیا کرتے ہیں کتنی کیا کرتے ہیں یہی تین ہوتی ہیں ہاں جی فیم علم تکوا تو اس کو فیم بھی ہو فیم ناقص نہ ہو علم بھی ہو علم کم نہ ہو اور تکوا ہو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو یہ تین باتیں سے. اس پائے کی دس شخصیات دس شخصیات پہلی تین صدیوں میں دنیا اسلام میں پیدا ہوئی دس شخصیات اس تعزیش کے مرتب کرنے سے پہلے فکا کو مرتب کیا گیا ہے فکا جو نا یہ اسی سدی سے اسی صدی عجلی کے بعد مرتب ہونا شروع ہوا ہے تو امام وضیفا احمد اللہ علیہ اسی ایجری میں ہیں اور امام مالک سے کوئی نبے اجری کے برابر ہے امام اوزائی جو ہے وہ 75 پچہتر کے دس امام ہیں چار جن کا نام دیے جاتے ہیں جی امام وضیفہ امام مالک امام سیاسی امام احمد احمد چار جی ہیں امام او امام اوزائی ہیں سفیان سوری ہیں داود ظاہری ہیں ابن ابی لیلہ ہیں لائے آٹھ اور دو اور نام کس کو یاد ہوں گے یہ نہ وہ جائے وہ مقلد ہیں وہ امام سلسلے کے نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی آٹھ یہ نام ہے وہ کس کو قرض دینے دیا تھا کس کے والے کیا تھا کس کو شاید کرنا ہے آپ لوگوں کو دیا سر چار امام یہ ہو گئے سفیان سوری اور اوزائی جی داؤد اور ابن اب لہلا آٹھ جی نہیں نہیں فکر وہ لیڈنگ امام نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں فالوئر جی جی امام کہہ دیا امام احمد بن حمل کا مقلد ہے اور آٹھ فیصد حملی جو ایڈجسٹ کرتے ہیں آٹھ فیصد حملوں میں سے بھی دو فیصد میں فالو کیا ان کو ان کے اتنے کم فالور ہیں وہ خود امام نہیں ہے فک امام نہیں ہے اس دور میں مسلمانوں پر بہت مشکلات آئی ہے تو اس میں انہوں نے لیڈ کیا ہے ضرور لیکن وہ خیر یا وہ دس لوگ ہوئے ہیں اور آگے, آگے جا کر کچھ پانچویں صدی میں جلال الدین سویدی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس پائے کو پہنچا ہوں کہ میں پانچواں فقہ میں آپ انٹروڈیوس کرتا ہوں ان کو سارے پندرہ علوم کا میں مائر ہوں اس کا نام امام ہوں اور اتنی بار ان کو زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہوئی ہے کہ وہ غیرت انگیز ہے اور ان کی کتاب جو ہے التخان فی علوم القرآن یہ تفسیر پر ہے ان کی اور پھر ان کی یہ تفسیر جلالین یہ اتنے الفاظ پر مجید کیا نا اتنی الفاظ میں پوری تفسیر کو بیان کیا ہے ایک آئے کے ساتھ دو لفظ دیکھتا ہے پوری تفصیل کور کرتے ہیں تو جلالین ہو مارکت اللہ اعلیٰ تفصیل اسلام اربی پہ اور پہلیل کے لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں تو اس کو فائدہ نہیں لے سکتے تو ان سے علماء امت نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوالنامہ آپ کے پاس بھیجیں گے اس کا جواب اگر آپ نے خود دے دیا تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ پانچ دن امام سے کر کے بنیں تو سوال نامہ جب ان کے پاس آیا جواب دینے کے لیے ان کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک پہلے چار اماموں کو کل سڑک کیے بغیر جواب نہیں دے سکتے تو اہل اہلحاظ تھے اللہ والے سے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے جو اعلان کیا تھا پانچواں روپئے شروع کرنے کے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لہٰذا نہیں چار کو چلائیں گے ٹھیک ہے نا تو لاحب یہ دفاع جو ہے اس کے لیے شخصیت کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ کوالیفیکیشن جس کی ہوں ٹھیک ہے نا اور اس میں چل ایک میں آپ کو مثالیں عرض کروں تو اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بار میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں کہ صحت سے مسئلہ سمجھنا نہیں ایک آدمی کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی اس نے بیوی سے کہا کہ اگر تم صبح کی نماز سے صبح کی سے پہلے اس نے مجھے بات نہ کی تو مجھے پتی نے چھپر تلاش بیوی نے ایسی بات پکڑی جس نے کہا صبح کی اذان سے پہلے اگر میں نے بات کی تو سارے غلام آزاد ہیں اب دس غلام ہیں ایک لاکھ بیس ہزار گرم کروڑ روپے کی مرکیز بنتی ہے اب اگر یہ وہ قسم توڑتی ہے تو دس کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ قسم توڑتا ہے تو بی نکل رہی ہے نکاس نکل رہی ہے اور پھل کیا جیسے پھل کیا تو اس زمانے میں بڑی عمر تھی علامہ ابن سلیم رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ علیہ کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے ساتھ میں ان کے پاس برسہ پوچھنے کے لیے گئے بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے اللہ والے تھے جی غریب ان کی قبول دعائیں ہیں جو ان کی تعبیر و روزہ ہے وہ گئے تو انہوں نے کہا مادر صاحب ہمارے ساتھ ایسی بات ہوگی انہوں نے کہا کہ بس اب سفر کرو طلاق ہوگی اب کیا کرتے ہو جاؤ خیر آیا اس وقت رام وریفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کم تھی اس زمانے میں اس قبل باغ کا دور تھا امام ازائی کا سکا چل رہا ان کے پاس ہے ان کا کوئی طلاق نہیں آپ جائیں آرام سے اپنی زندگی گزارے کچھ طلاق نہیں ہوئے پھر ان کو تفصیل امام ابن سرین کے پاس آئے ان سے کہا ہو تو کیسے کوئی طلاق نہیں ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا ہو میرے ساتھ میں کے بات کرتے آئے آج ان نے کہا کہ ابو وہ اللہ کے بندے تو کیسے مسئلہ سے بیان کرتا ہے تین شاید تلاق کی ہوئی ہے کیوں کہ کچھ ہوا ہی نہیں انہوں نے کہا کیا بات ہوئی تھی اس آدمی نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر تین سبق کسان سے پہلے مجھ سے بات نہ کی مجھے پتنی تو کہا اپرچ ہے ماتا ہوا لوگوں فوری کہا جواب نے اپر چٹ کی محکمہ آ کے درگاہ وغیرہ درگاہ کے پشتوں میں کہتے ہیں سوات کیجیے اور ہزارے کی پرشن ایک آدمی پر جی میں نے <سطور> فوری سے آگے سے کہا کہ میں نے بھی بات کی تو سارے غلام آزاد مطلب کو موقع دیا کہ شاید ان کو سمجھائی کہ نہیں آئی. ان کو نہیں اندر پھر کہا اس بات پھر انہیں اس بات کو کہا کہ مار میں نے اس کو کہا کہ صبح سے پہلے تھی بات نہ کی تو مجھے پتنی شفت لاکھ کہا کہ میں نے بات کی سارے غلام پھر اس بات سے کہا کہ امام صاحب جب اس نے کہا کہ صبح کے سے پہلے تجھ سے بات اگر نہ جو بات کی تو یہ بات صبح کی سے پہلے ہوئی ہے نا اس نے جات لیا نا اس اس نے <تصال> بات کتنی تھی لیکن تو سمجھتے تو ہم نہیں سمجھتے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے وہ وقت, وقت کے امام تھے اور یہ جو ہم دینی کام کرنے والے لوگ یا تحریکوں والے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں کا بڑا برا برا عال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا آٹا نہیں ہوگا دال نہیں باچس نہیں ہوگی عورتیں جی بچائی بیٹی ہوگی سخت ہم لوگ ہیں آپ سے ہماری بزنس بڑا ماد بالکل اس کا کوئی یاد میں ظاہر نہیں کروں گا جو باہر نکلتے ایسی چیز میں ملک کچھ یاد نہیں آیا تو وہ بیوی بی ایک گھر پر گیا نا امام صاحب گھر پر گئے بیوی بی نے لڑائی کی اس نے گا کے آٹا نہیں ہوتا گھر پر یہ نہیں ہوتا ہے اور تمہارا یہ حال ہے تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے سخت لڑائی ہوئی اس نے کہا گزشت کے بعد تو نے مجھے آٹے کے بارے میں زبانی کہا اشارے سے کہا اور زبانی کہا اشارے سے کہا تینوں شرطیں مچھ پر طلاق ہو لگے گئے آج سے عورتیں مجھے یاد رہا زبانی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی اشارے سے آٹا ختم ہو گیا تو کیسے کروں گی بہت پریشان ہوئی وہ آئی ماحول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کہا کہ اس طرح واقعہ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ جب رات کو یہ سو جائے آٹے کی جو بوری ہے نا خالی بوری اس کے اذار بند سے باندھ دینا اوپر تو وہ تھا خالی جو اوڑو جا. خیر جب صبح جب یہ اٹھے نا قدم اٹھایا کر بوری نیچے آ گئی وہ کھینچی ہوئی ادھر آ کے گر رہے ہیں یہ کیا بات ہے جی دیکھا بوری ہے بوری کس چیز کی آٹے کی بوری آٹے کی بوری اس نے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے اور میں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اور بیوی نے بوری باندھ تاکہ مجھے اطلاع ہو کہ آٹا ختم ہو گیا لیکن اس کو کہا ہے تو اس جگہ سوال ہی پیدا نہیں کہ امام وہ کے علاوہ کسی اور نے کہا جی کہ یہ فہم فیم جیسوایا اس کے کسی اور کسی اور کا نہیں تو خیر اس پوچھا اس نے کہا واقعی میں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں کیا کرنا کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ امام سے ہماری چوری ہو گئی ہے اور جن لوگوں نے چوری کی ہے وہ سامان بازار میں رکھے ہوئے بیچتے ہیں اور ہمارے مالک ہیں نماز بھی آتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں رات کو قسم دی ہوئی ہے جب تم نے کسی کو کہا کہ چوری ہوئی ہوئی ہے تو تمہاری بیوی تمہیں شرط چلا کر اب ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں انہوں نے کہا کوئی چکر میں کروں زور کی نماز میں آئے پھر مسئلہ کریں گے زور کی نماز جب پڑے گی ان نماز پڑی گی انہوں نے دروازہ بند کر دیا انہوں نے کہا کوئی آدمی میری جہاز کے بغیر باہر نہیں نکلے گا ان سے کہا کہ میں ایک ایک شادی میں نکالوں گا جب آج جس آدمی نے چوری نہیں کی جب وہ نکلے آپ کہیں گے چور نہیں ہے چور نہیں ہے چور جب چور نکلے آپ خاموش نہیں وہ خاموش دکھ چوری جو خاموش ہے تو پکڑا اس کا چور ہے سارا چور پکڑا ایسے ہی یہ ذرا آپ کی دلچسپی کے لیے بھی لی اور ایک اس بات کو میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے مفراسن سی فرمائی تھی جس سے بعد کی طے کو پہنچتے تھے اور وہ ایسی ایسی فیمفراس تھی کہ اس وقت کے جو ایم آئی تھے ان کو حیرت میں ڈالتے تھے تو اس لیے یہ تشریح کا حق ہے یہ ان اشخاض کو العالم اتفق کروں گی ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کے پاس یہ تین باتیں ہوں ایک ان کا جو ہے تو فہم ہو اور سب سے پہلی بات دوسری بات علم ہو اور تیسری بات تقوی ہو تو ان کو اس بات کا غم ہو کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے جواب دینا ہے لہٰذا محمد نے اسی بات کو نہ شروع کرا دوں جو میرے لیے تباہی کرنے کے لیے تباہی کر دیا تو فقا کے تشریح جو ہے وہ تو ان کے لیے ہے اور یہ بات کیوں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود شریعت دہندہ تھا آپ کا تو کول پھیل آپ کی زبان دب سے نکلی ہوئی بات اور آپ کا کیا عمل اور شریعت تو آپ سب کے سامنے تھا ان کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی صحابہ کرام کا دور جو ایک سو ہجری تک چلا ہے ایک سو آٹھ ہجری تک چلا ہے, ہے، چند صحابہ آخری شاہ بھی ایک سو آٹھ ہجری میں ایک سو دس نواز پڑے ہیں آپ کے برائے شاگرد موجود تھے زیادہ برائے شاگرد جو تھے ان کو بھی تشریح کی ضرورت نہیں تھی اور لوگ ان کے سامنے تھے لہذا ان سے پوچھ کر کرتے تھے اور صاحب اکرام کے بارے میں آیت نے بھی کہا ہوا ہے اور حدیث سے بھی کہا ہوا ہے آیت نے کہا ہوا ہے کہ پمن آمن آمن ہوں میرے سے ماں آمن تم بھی اگر تم ایسا ہی مان لے جیسے ہی لیے لے کر آئے یعنی صاحب اکرام جن کا ایمان یاری پکڑے ہے تو آپ پائی صاحب اکرام کو میں حق کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے ان کی بات معیاری ہے اور حدیث فرمایا گیا کہ اسادی کر مجوم بئی ہم میرے صحابہ سداروں کی مانند ہے جس کی بھی یہ چلے ہدایت پاؤ فرمایا کہ میرے بعد اب بکر عمر او بکر عمر کا حق پہچانو ان کے اتباع کرو تو یہ کافی سارے حدیث حضلات الخفاق میں شاہول رحمۃ اللہ علیہ نے مدر رحمۃ اللہ الخفاب میں ساری اکٹھی کی ہوئی ہیں تو اس میں حدیث بتایا کہ صحابہ کرام خود معیار حق ہیں اس ایک شادی ایک کام کو ایک طرح سے کرتا ہے ایک دوسرے سے کر کرتا ہے دونوں پر ہق آپ نے اس کو فالو کر لیا آپ حق پر ہیں اس کو فالو کر لیا آپ برقی کیونکہ براہ راست شادی ہوتی ہے صابۂ کرام کے بعد پھر جو ہے تو اب اس ساری چیز جو ہے وہ لکھے ہوئے ریکارڈ کی شکل میں آ گئی سامنے آپ اس سے مسئلہ بیان کرنا یہ سوائے فقیر کے اور سوائے مام کے دوسرے کے لیے کرنا پھر بہت مشکل ٹھیک ہے نا کیا حدیث میں ہوئے کہ نماز صرف فاتح کے بغیر نہیں ہوتی ہے دوسرے دس میں آیا ہے کہ امام جو کراق پڑھتا ہے وہ تمہاری فرد سے بھی ہے آیت میں آیا ہوا ہے کہ قرآن پاک جتنا آپ کو آسان اتنا پڑھ لیا کر نماز میں اس نماز ادا ہو جاتی ہے فخر عماد اسلام القرآن کتنا تھا اور قرآن کم سے کم ایک آیت کو کہتے ہیں لہٰذا فرض ہے قرآن نے تو ایک آیت کو کیا ہوا نماز میں پڑھنا بس تو نماز ادا ہو جاتی ہے اور قرآن پاک کی آیت کہتی ہے اضاق قرآن ہوں جب قرآن پاک پڑھا جائے اور تم خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو غور سے امام قرآن پاک پڑھتا ہے تو آئے گم دیے کہ سب خاموش ہو تو سنو تب ہی زبر ہوگا غور و فکر ہوگا اب اتنی جو ہے تو مدد باتیں آ گئیں ایک کہ حدیث کہتی ہے اسے فاتح پڑھنی ہے دوسری کہتی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے آیت کہتی ہے کہ اتنا پڑھنا ہے آیت کہتی ہے خاموش ہونا ہے ساری باتوں کو جو ہے تو ساری باتیں درست بھی ہیں ان ساری باتوں کو درجے پر لا کر بیان کرنا ابھی عام آدمی کی بات نہیں اور ساری عمر کے لیے قیامت تک لکھ, لکھ, لکھ, لکھ کر چھوڑنا بھی تھا لہذا حدیث کے مدون ہونے سے پہلے پھر کا کیا گیا ہے کیونکہ اس سے ضروری کام تھا یہ اور امام بخاری جو ہیں یہ امام ابو عفا رحمد کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں اور خود امام شافی کے مقلد ہیں ان کے فطہ پر چلنے والے ہیں جتنے عزیز لکھنے والے ہیں یہ سارے خود امام نہیں ہیں امام بخاری امام مثلاً یہ سارے مقلدین ہیں میرے پاس دیکھیے تار تاریخ ہے جس میں ان کے سارے کے بارے میں لکھے کا مقلد تو لہرے نازمیوں کو ضرورت پڑی انہوں نے اس کو بیان کیا اب اس کے بعد یہ تزکیا تزکیہ کا شعبہ جو تھا جسے, جسے تصور کے نام سے مدمن کیا گیا اس کے لیے ضروری بات تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ صحلیہ تو خود اس کے کامل تھے اس کے بعد جو ہے جو لوگ ہون کے لیے ایک لکھا ہوا نظام مدم نظام پدوین کیا ہوا لکھا ہوا مرتب کیا ہوا نظام ہونا چاہیے اصلاح کا لوگ انسان کے جذبات کو درست کر کے اس کی مکمل اصلاح کرے لہذا قرآن و حدیث قرآن و حدیث سے ہی لیتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہیں پورا ہمارے پاس علم تصوق مدم ہوا ہے جس میں کہ اس دور کے علا... او... رسالہ کا شریعہ شروع کریں اور ابو طالب مکی کی پوت القلوب عربی کی کتاب ہے میں سعودی عرب کے حکومت جو کہ آ... آ... تصو کے مخالف ہونے کے باوجود پوت القلوب جو ہے ان میں چلتی ہے ابو طالب مکی کی کتاب تصور کی ہے یہ چلتی ہے سعودی عرب. اور رسالہ کا شریعہ چلتا ہے اور اس میں کیونکہ ان کے دانشورہ اور علماء سے میں میں پہلا کافی تفصیلی وقت سعودی عرب میں گزرا ہوا ہے بہت لمبے سفر میں نے کیے ہوئے ان کے جو علماء لمام تو کہتے ہیں کہ ہم حقیقی سبق کے مخالف نہیں ہیں جو کہ اسلائی نفس کے لیے لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے اور سبق کے مخالف ہیں جس کے ذریعے سے بدتیں اور خرافات وجود میں آتے ہیں مولانا ذخیرہ صاحب رحمت اللہ علیہ سبق کے مام گزرے ہیں سبھی کے اور انہوں نے آخری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری ہے اور میں, میں ان, کے ساتھ, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں مدینہ منورہ میں ان کو میں نے دیکھا ہے اور بڑے بڑے عرب علماء ان کے یہ اب بن باز وغیرہ یہ ان کے سامنے پر نہیں مارتے تھے رب رف نش وہ لگے مختلف دمراہ دھلومر دمرا آباد سڑائی تشرے خود علم, علم کا پہاڑ تھا اتنا باری بھرکم آدمی تھا کہ اس کے آگے یہ سعودی عرب علماء اور یہ بن باز وغیرہ پر نہیں مارتے تھے بلکہ ایک دفعہ عبد بن باز کسی عالم کے ساتھ تعارف کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہا تھا حاضہ شیخ ذکریہ الزیزل متا امام مالک یہ شیخ زکریہ ہے جس نے امام مالک کی موتا کی تشریح کی ایسی تشریح کی اس کو ہندی بنا کر چھوڑا ہے ایسے اس, اس وقت آپ سے کوئی پوچھے کہ بخاری شریف کی شرح جو لکھی گئی شرح اس کو کون سی شرح ٹاپ کرتی ہے ٹاپ کس نے کیا ہے تو ٹاپ ساری دنیا اسلام میں لائن الدراری نے کیا ہے جو مولانا ذکری صاحب کے لکھی ہوئی ہے لائن الدراری اس وقت تخاری کی شرح ہے دنیا اسلام میں ساری دنیا اسلام میں اس کو مانا کہ اس کا جواب نہیں ہے وہ مولانا ذخیرہ صاحب کے لکھے اور وہ سعودی عرب کے میں مدینہ منورہ میں ان کا مرکز تھا مدرسہ شریعہ مسلم ندی کے پاس تھا اور مکہ مکرمہ ان کا مرکز تھا مدرسہ سولتیا جو مکہ مکرمہ سے ایک آدھا کلو پونا کلو میٹر پیچھے تھا کر دونوں میں لان جاری ذکر کھڑا تھا تو کسی سعودی نے ہاتھ نہیں ڈالا لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ ایسا اللہ کا تلق والا آدمی ہے ایسا علم والا آدمی ہے کہ اس طرح کے آدمی دنیا اسلام میں بہت کم ہوتے ہیں تو کہہ حضرت ضرور کرتا تھا کہ اس کے لیے وہ دور نظام کی ضرورت تھی کہ جو انسانوں کی تربیت کریے انسانوں کی زندگی کو گھمارنے کے لیے ہو وہ تصویر کی شکل میں ہمارے پاس ہوا اب بھائی میرے ایک ضروری بات کو میں نے کہنا ہے اس کو غور سے سنیں گے آپ وہ یہ ہے کہ اینکر نے اور یہود نے جب اس بات کو دیکھا ہے کہ اصل سے اور فوجوں سے ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارا اب کمپیوٹر فیل ہو رہا ہے نا بولتے بولتے بڑے پڑے جواب دینے کے قریب ہو رہے ہیں نا شکر ہے کہ جلدی چھوٹی ہو جائے گی انتاف کر دیتی مزید کیا بات کر رہے تھے ایک بات ضروری میں نے کہنی ہے جب گفار نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں اصل سین کو زیر کرنا ان پر غالب بنائی مشکل ہے تو انہوں نے ایک قصور کو لیا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے لوہا لوہے کو کاٹتا میں کہا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے سے ختم کراؤں میں اس میں پہلی سازش جو ہوئی ہے وہ یہودیوں نے عبداللہ بن صبا کی شکل میں کی ہے جس نے دور فاروقی میں کام شروع کیا ہے اور اس کا کام دور عثمانی میں مکمل ہوا ہے اور اس نے سابۂ اکرام کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں اس عبداللہ بن سبا نے عبدالثمان کو شہید کرایا اور خوارج کا گروہ جو ہے اس کا پیدا کرتا ہے پھر ان کے ہاتھوں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر مابی عزی اللہ عنہ کو لڑایا ہے پانچ سال تک لڑایا ہے ان خارجوں کے ہاتھوں اور پھر جب اہل خیر میں کوشش کر کے صلح کرائی ہے ان کے آپس میں التعلی رضی اللہ نے صلح کی ہے تو بارہ ہزار خارجی کھڑے ہوئے ہیں انہیں کام تو ہی ہیں اور قرآن ہمیں آتا ہے اور اس علت علی رضی اللہ عنہ کو نویز بلا قرآن نہیں آتا ہے اور اس نے جو سلح کی ہے اس نے قرآن کے خلاف سلح کی اور یہ خارجی جو تھے یہ فرقید توحید پر منظم ہو کر کھڑے ہوئے اور بار آزاد میں جو حضرت کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے ان بغاوت کی ہے جب ان کا م... وہ لڑانے کا منصوبہ پھیل ہوا ہے اور صلاح ہوگی کہ آپ نے بغاوت کی اور بغاوت کرنے کے بعد نے کہا ہے کہ فیصلہ قرآن پر ہوگا حکم جو ہے قرآن ہے اللہ نے قرآن کو لا کر رکھا اور کہا اے قرآن اور کھڑا ہو ان کے درمیان فیصلہ کر تو جو لوگ تو سمجھ گئے کہ قرآن نے تو فیصلہ نہیں کرنا ہے قرآن کی تعلیمات کے عالم نے فیصلہ کرنا ہے اور عالم آپ خارجی ہوگا کہ اللہ نے برغاز چھا کر دے برگ بتائیں سارے بارہ ہزار خارجی مہروان میں جمع ہو گئے مہروان ایک جگہ سے وہاں جمع ہوئے رضیلات میں بہت بڑے علماء تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضور کے بھائی تھے اور تفسیر کے بہت بڑے آرے میں ان سے کہا کہ جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرو اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو جو جی ہے بغور سے روکو انہوں نے جا کر مذاکرات کیے کیے چار ہزار کو تو بتائب کر کے تو بتایا کر لیا پھر مذاکرات کیے کیے کیے یہاں تک کہ چار ہزار جو تھے اور انہوں نے کہا تو بتایا چن ہوئے لیکن فساد کو چھوڑ کر چلے گئے اور چار ہزار پھر جو ہے تو میدان جنگ میں منظم ہوئے اور حضرت علی عزی اللہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ نئے میں جو ہے تو فسادی لوگ جمع ہوں گے اور میری امر کا افسل افسل طبقہ جو ہوگا افسل آدمی جو ہوگا ان کو خلاص جہاد کرے گا اور ان کا خاتمہ کرے گا اور ان میں ایک آدمی کا نام لیا فلانا لنجا ہوگا لنجا یعنی ان کا ایک بازو نہیں ہوگا فلانا لنجا اسے ہوگا میں اور اس کے بازو کی جگہ پر گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا ہوگا اسے اب کھینچیں گے تو اتنا لمبا ہو جائے گا اس میں بازو ہوتا ہے اور چھوڑیں گے تو وہ پھر اپنی جگہ پر آ جائے گا پھر ان کے خلاف میری عمر کا جو افضل آدمی ہوگا وہ لڑے گا تو آپ پھر اپنے لوگوں کو لا جا کر گئے نہروان میں جنگ ہوئی شدید جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں خارجیوں کی کمر ٹوٹی ان کو خاتمہ, خاتمہ ہوا پھر جب لاشیں گری تو آپ نے کہا کہ اس میں سے فراہم کو نکالا والے بتایا انس کا نام لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں ملا ہی آپ نے کہا یہ نروان ہے کہ نہیں ان کا نروان تو ہے انہوں نے کہا فراج نہیں کیوں نہیں ضرور ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا علی نے فساد کیا اور خاما خا لوگوں کو قتل کیا حضور کے فرمانے کے بغیر قتل کیا پھر ڈونڈا. نہیں پھر, پھر, پھر نہیں نکلا پھر آپ نے کہا پھر ڈھونڈو پھر نہیں نکلا ہے اسی بار کے ڈونڈنے سے اب لاشوں مندی جسے نکلا ہے واگی اس کا ایک تھا اس کو کھینچا تو اتنا لمبا ہوا اس کا پھر گیا الحمد للہ کہ یور کے فرمانے کے مطابق میں نے خارجیوں کا خاتمہ کر دیا تو یور کی ترتیب ہے کہ اصلی اصلی بنیادی تاریخوں کو اور بنیادی چیزوں کے خلاف ایسی فالتو باتوں میں الجھا دینا فالتو باتیں شروع کرا دینا کہ جو وقت ضائع کرنے والی ہوں اور ہم ان کو فائدہ پہنچانے والی نہ ہو تو خارجیوں کے گروتھ جب خارجیوں کا خاتمہ, خاتمہ ہوا تو پھر جو دوسرے دور میں انہوں نے ایک دوسرے طبقے کو کھڑا کیا یہ جو اس کو متضلہ کہتے ہیں متضلہ کھڑے ہو گئے قرآن مخلوق ہے تو قرآن مخلوق نہیں ہے ہاں جی فلسفے کی ایسی بات سے انہوں نے شروع کر دیا اسے اور زیادی کو پوری کتابیں لکھوا دی اور ناسمج سمجھ کا کو اپنا ساتھی بنا دیا یہاں تک کہ حکومت وقت کو معمول رشید کی حکومت اس کا اپنا ساتھی بنا دیے اور جو علماء حق تھے جو لوگوں میں الا کا کام کر رہے تھے عمر کو سنبھال رہے تھے ان کو لا لا کر کوڑے مار مار کے شابت کر رہے کہتے ہیں اور متضرہ درباری خوش آمدید مولوی اگر بادشاہ کے گھر ہو گئے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت اسلام ان کو لا کر کوڑے مار رہے ہیں کہ متضرہ کا مستق مانو وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت غلط ہے اور ان کو تباہ کرنے میں کیسے مانو ضائع ہے متضلاع اور یہ یہود کے پیدا کردہ تھے بنیادی ترتیب یہود کی تھی اور آگے بے وقوف اور سازا لو مخلص ان کے ہاتھ آئے تو ہمیشہ کے لیے جب دیکھیں کہ آدمی ایسی ترتیب کو بول رہا ہے جس کا احساس نفس اور جہاں کی جقسی کے تعمیر کے ساتھ تعلق نہیں اور ضرور نور ہیں کہ بچ رہے ہیں یہ کوئی بات ہے پاس کی ساری امت کہتی ہے کہ نور کیا نور نور ہیں ایک تو نور ہے خالق کا وہ تو الگ نور ہے وہ تو خالق کا نور ہے مخلوق خالق نہیں ہو ہے اور باقی جتنے امارات پیدا کیے و الاسمان نے تو حضور صلی اللہ صحل نور کی برکت سے پیدا کی <تصفح> لہٰذا وہ تو مہانور ہے اس پر تو باز ہی نہیں تھی اب اس بار کا تھا میری شخصیت کے ساتھ کیا تعلق لیکن اس کو انگریزوں نے شروع کرایا تاکہ مسلمان دو تر تب تب بٹ کر لڑے دوسرے اور لڑے خوب مقصد ایک آدمی مسلمان کا حسین بٹالوی اس کا نام تھا بڑا محنتی تھا اس نے تفسیر پڑی حدیث پڑی جب فکا کو پڑھنے لگا فکا تھا مشکل اس میں کنفیوز ہو گیا کنفیوز کو بولنے لگا انگریزوں کی حکومت تھی انہوں کو اندازہ ہوا کہ یہ میں اچھا کا سا خاصا کر سکتا ہے آدمی مخلص تھا ایجنٹ نہیں تھا ان ڈائریکٹ کو فنڈ کر کے اس سے اختلاف کو آگے بڑھایا گیا اب ایک تو مثلا میں دین کا کام کر رہا ہوں میں دن کا کام کر رہا ہوں ماشاء اللہ تو سفیق کے خلاف سب کو نصیب فرمائے اور جن کا کام کرتے ہیں میں جو آپ کے خلاف لکھ رہا ہوں اس کے خلاف لکھتا ہوں اس کے خلاف بول رہا ہوں ان کے خلاف بولنا ہوں آپ چاہیے کہ جتنے میڈیکل کالج چل رہے ہیں سارے عمر کو ڈاکٹر دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا سب ابھی جگہ ہمیں سب کام کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں یہ کام نہیں کر رہے بس سے سب کلاس خلاف ہوئے آپس کا لڑنا ہو گیا اور آپس میں کر کے ختم ہو رہی ہے سلاح نہیں ہو رہی ہمیشہ ہم کری ہے وہ طبقہ جس کی معاشرے میں پذیرائی نہ ہو رہی ہو یعنی معاشرت کو نہ لے رہا ہو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف بولے ان کے خلاف منہ کھولے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ختم ہو جائیں گے اور میری وہاں چل ہمیشہ کے لیے جواد میں حق کے خلاف تاریخ لکھ رہا ان کے خلاف بول رہا ہوں تو سمجھ جائیں یا تو یہ براہ راست پیڈ ایجنٹ ہے یہود کا اور یا بے حقوق اور احمق ہے ایجنٹ کوئی اور ہے پیسے ہو. کسی اور نہ دیے ہوئے استعمال نہیں ہو رہا دیتے. تو بٹا لی ساری عمر فکر خلاف بولتے بولتے بولتے, بولتے. آخری عمر کا پسند سے کہا کا افسوس میں نے تکلیف کی لیکن دوست کے آدھی کا کھڑا کر دیا تھا اس کا ادھر باقی <تصح> <تصح> سے مخلص لوگ بھی تھے ہمارا ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ لاہور کے رزبی خاندان اعلی دِیشوں کا تھا اور امرتسر کا سنا والا امرسری صاحب کا خاندان یہ موجود علی حدیث ہوتے ہوئے اس طرح کے فسادات کبھی نہیں کرتے میں ایک در میڈیکل کالج کیا تو ہمارا وہاں پر ہے سپرٹینڈنٹ حدیث حدیض اس نے میرے سامنے امام ولیفر احمد اللہ علیہ کو برا کہا یا برا کہا نا تو میں نے کہی ہے یار اس کو پہلا ایسا وقت بات ہے نا پھر میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا اگر بس بھی میں نہیں ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں آآ... علاقائی تو ہوا جی؟ تربیت ساری اس علاقے میں ہوئی ہیں تو اس میں کیا خبر تھا اس کو سارا کر دیں کہ سخا مارے میں آکڑے اے برکت ہے کہ روب راب سب کے کوئی بڑی ڈنڈا میں نے کیار دیکھی ہوئی نہیں ہے پڑی. خیر اس کی بات بات ہے میں نے کہا یا اللہ باغ اس کو میں پکڑتا ہوں یا مارتا ہوں کہ اس کا خیج منگانا بڑا خبر آتا رہا میں نے کہا اور ایک اداسی ہوتے وہ لڑتا اور مانا دیکھ لگا کلون تو میں نے کہا اس کہا میں نے کہا پلانے نے کہا میں کو ایک دیتا ہوں اس پر یہ فلان فلانے ہیں اگر تیری جگہ مولا سنا مطلب سر ہی ہوتا ناجیز کا جو بڑا وہ یہ بات کبھی نہ کہتا جو تو یہ بات جب میں نے کی نا راک بارہ کا بات سارے ٹیکس بھیجی گیا جو غز نبی خاندان تھا داؤل غز نبی بکر صاحب یہ تو باقاعدہ مولائمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصلاحی ترتیب کے لیے آتے تھے وہ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ رہے ہیں احمد اللہ علیہ یہ لوگ آتے تھے اور لاہور میں عیدگاہ کی نماز فقط یہ لوگ پڑھتے تھے عزیز پڑھتے تھے اہل صنعت الجماعت کا عیدگاہ نماز پڑھنے کا نوبست نہیں تھا اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سننے سے موقع ہے اور آج کے حالات بہت مجبوری کے ہو گئے تکلیف کے ہو گئے اس کے بس پڑھنے کی اجازت کی ہوئی ہے کہ ہم نے عیدگاہ شروع کرائی میں. Hmm. یہ مولانا لاہور محمد اللہ علیہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے عید کی نماز کے پاس پڑھتے تھے تو ایک دن جو ہے تو یہ لاہور غزی صاحب وضو کر رہا ہے سخت سردی میں اور جرابے اتار کر اس نے پیر پڑے دوسرے عزیز نے کہا کہ آپ نے جرابوں پر بسا نہیں کیا پر تو مسئلہ جائز ہے اس مسئلہ کر لیتا میں لیکن میرے پیچھے مولانا احمد علی لہوری صاحب عید کے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میں پیر دھوتا ہوں اس کے لیے ہال چیلے سے پیر دھوتا ہوں تاکہ میرا وزو جو ہے وہ ہمسی ترتیب پر ناک نہ ہو اور ایک دفعہ انہوں پیغام بھیجا مولانا مدی لہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آدر رہنا چاہتا ہوں مغرب کی نماز پڑھ ان کو وہاں آ رہی ہے ملاقات میں انہوں نے اپنے دو آدمیوں سے کہا کہ یہ آمین بلجہر کرتے ہیں تو تو ان کی دائیں بائیں کھڑے ہونا زور سے آمین کہہ دینا تاکہ ان کو شرب شرمندگی محسوس نہ ہو کہ یہ اپنے مسئلے کے خلاف کرتے ہوئے تو, تو وہ آدمی بڑے سیدھے سادے تھے کہ انہوں نے کہا وہ دو آدمی میں اتنے زور کا آمین کہا نا کہ ساری مجھے سر کو اٹھا دیتی تو بری پاشد دل پھینک ہوتے ہیں جان دینے والے ہوتے ہیں ادرت سے جب بات پڑی گئی تو غلطی صاحب کو بڑا افسوس ہوا یہ کھڑے تھے اتنے زور سے کہتا ہے ساری مسئلے کو پریشان کر دیا تو آ کر بولے حضرت صاحب امین ملتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں پر اتنے زور سے نہیں کرتے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے لیے کھڑے کیے ایک لحاظ تاکہ ایک مسلمان بھائی آنے والا ہے وہ پریشان نہ ہو اور ہمارا کیا ہوتا ہے ہم, میں آپ اسے بتاؤں ہم کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہم کام آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہم کام لفظ کے لیے کر رہے ہوتے اور اپنی انا کے لیے کر رہے ہوتے اور اپنی بات کو اوپر کرنے کے لیے کر رہے ہوتے تو ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے نا کہ میری ٹانگوں پر ہے میری ٹانگوں پر ایسا ما ہو رہا ہے کہ دوڑ میں کشتی لڑ رہے تھے تو ایک دن دوسرے کو گرا دیا گرا دیا نا وہی پر دولو پوسٹ ہے وہ تو نیچے پائے ٹانگے گرایا تو ہے میں نے چھڑا ہے نا تو کہتے کہ افواہ ہو سکتا تھا ٹانگ میری ابھی بھی اوپر ہے بڑا دیکھو توغل الفاظ ہوئی تو, تو, تو اس نے کہا کرتا بولتا ہے تدیش ہے اردو گالا الفاظ کیا کہیں تو گیس کے۔ تشریف رکھو جی تشریف اٹھاؤ جی وہ سب اگر وہ چلتا دس بند میں تو تشریف ہوئی جاتی کسی نے کہا کہ کمبلے کے درد تشریف کی میں درد دیا تو بھائی جب تو یہ عرب یہ ہے بات کے عرب کا بیسٹ جی یہ بات اصل یہ ہے ہم اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں ریاض کے لیے کرتے ہیں اپنے گروہ بندی کے لیے کرتے ہیں کہ میرا گروہ زیادہ ہو جائے انا کے لیے کرتے ہیں اس لیے ہم فساد کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ہم فساد کرتے ہیں اور فساد کی طرف اور میں آپ کا ایک اصول بتاؤں تبلیغ دین کہتے ہیں اللہ کے تعلق اور معرفت اور توحید کو پھیلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت کو پھیلانا اخلاص ہمدردی اخلاص نماز روزہ حج رقاط کے فضائل بیان کر کے ان کو پھیلانا یہ تو ہے تبلیغ اور امام کے پیچھے اس فاتح پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اس پر جھگڑے کرانا یہ میرے بھائی ہے فساد دو واقعات میں اب آپ کو بڑے عجیب سناؤں انگریزوں کی حکومت کے دور انگریزوں کی حکومت کے دور میں اتنا جھگڑا ہوا احتحدیث کا اور ہنفیوں کا تم نے مقدمہ انگریز کی عدالت میں دائر کر امین بستر اور آمین بلخوا آہستہ امین بجار آمین بستر زور سے آمین کہنا اور آہستہ امین اس پر مقدمہ دائر ہے تو دونوں دلائل دیے دیے تو انگریز فیصلہ کرنا رہا اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر کی حدیثوں سے اور آپ کے قرآن پاک کی آیتوں سے میں سمجھا کہ امین بلخوا آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور امین بلجار بھی جائز ہے دونوں کے بارے میں جس نے اور مجھے ایک تیسری امین کی قسم سمجھ آئی ساری بات سے وہ ہے امین بشر امین بشر امین, آمین برجہ اور امین بشر تو یہ جو مقدمہ تم لے کر آئے وہ امین بشر کا مقدمہ مطلب ہے وہ انگریز میں سمجھدار ہوں تو اس نے بیوقوب مسلمانوں کو سمجھایا کہ اب ایک دوبارہ پیغمبر کے ہاں جائے گا دوسرے دوبارہ پگبر کہاں کہ جائے جو, جو زور سے کہتا ہے وہ بھی جائے گا اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں ٹھیک دوسرا غلط ہے واشہ کہتے ہیں وہ بھی جائے اس کو کہنا نہیں کہ میں ٹھیک دوسرا غلط جس طرح ارے سمجھ رجمات ہم جو والے ہم کبھی نہیں کہتے کہ شاخی ہملی جو زور سے عامین کہتے ہیں غلط ہم کبھی نہیں جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو امام شاخی رحمۃ اللہ علیہ رام اللہ علیہ کہتے اللہ کے دیکھ بندے انہیں کی روشنی میں اس بات کو کہا ہے کہ اس طرح ہے جیسا کوئی کی ہو کہ مان کے چل رہا ہے ارے عزیز کی یہ کمزوری یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں یہ غلط جس بار کی پھر گنجائش نہیں کہنے کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ ان کو کہتے ہیں فکی اختلاف اور جزوی اختلاف جزوی اختلاف کی اجازت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے صحابہ اکرام کو دی جب غزوہ حنین ہے جس کے بعد کہ اس کا محاصرہ ہوا ہے بنی کورک رضا کا خم کے بعد خند کے بعد ہوئے کم کے بعد ہوا ہے بنی قرضہ کا محاصرہ ہوا ہے کیا انہوں نے سازش کی ہوئی تھی اس طرح ہوا کہ یہ آپ کی نماز نو بجے کونے نو ہے جی نو بجے چلو شکریہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ سے فرمایا کہ سارے کے سارے عصر کی نماز بنی قلضہ میں پڑھے معاشرہ کرنا ساب اکرام تیزی سے چلے تیزی سے چلے راستے میں سے آلات ہو گئے کہ اگر اصر کی نماز بنی بردر جا کر پڑھتے ہیں تو کزا ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہاں جا کر پڑھو ساب کرام دو گروہیں بٹ گئی ایک گروہ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ اصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو لہذا ہم تو اثر کی وہاں پڑھیں گے کزا ہوتی ہے ہوتی آپ نے فرمایا ہوا دوسرے گروہ نے کہا کہ حضور کا منشا اس یہ تھا مطلب یہ تھا کہ تیزی سے چلو سر کی نماز وہاں پہنچ جائے نماز تزا کرنے کا مطلب آپ کا نہیں تھا لہٰذا ہم نماز راستے پڑھیں گے اور پھر سندھی چل کر وہاں پر پہنچیں گے تو ایک گروہ نے نماز وہاں جا کر قدار پڑی ایک دن ہے یہاں پر قزاب پڑی ان دونوں کی کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر پڑا تو ہم نے حکم کو پورا کیا دوسرے نے کہا کہ یار صلاحیت کہنا کتاب میں محبوب تھا وہ نماز تو وقت مقرر پر مقرر ہوئی ہوئی ہے لالو کو پڑھ کر پھر آگے جانا تھا تیز چلنا آپ کا مطلب تھا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی تشریح ٹھیک ہے ان کی غلط ہے انہوں نے غلط کیا انہوں نے ٹھیک کیا کہ یہ نمال کو دوبارہ بنائیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان خواص والا آدمی جس کا فہم علم تقوا اس لیول کا ہو جس کو امام کہا جاتا ہے تو یہ مشتحد ہے اس کو تشریح کا اختیار لالوں کی سفق کا ہوں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس نے فیصلہ کیا اس نے خلاص سے جو فیصلہ کر لیا وہی شریعت ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی گنہ گار نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا عام آدمی کو تو بس میں ہی نہیں ہے کہ ساری تشریحوں کو خود کر رہا ہو آپ کے ہمارے پاس میں کب ہے کہ ہم اس کو تفصیلات شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کسی کو فالو کرنا پڑے کسی کی تقدیر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ لکھا اور اس میں ایک دفعہ ایک عبداللہ بن مسعود اجلاس میں بہت بڑے صحابی ہیں کوفا کا مدرسہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود نے چلایا ہے خوفا ایک میں کوفہ دار اخلافات میں ان کے دنیا سے رخص ہونے کے بعد پھر اس کو ان کی گدی پر بیٹھے ہیں عبد اللہ بن مسودہ اور اسے کہنکی ہمارا جو ہے یہ تین آدمیوں آج... کا یہ اس پر چل ہے عمر فاروق اضلاع اس کی بنیاد ہے حضرت تلد عض اللہ میں اس کے جو ہے تو شری کو نندا ہیں اور عبداللہ عبد اللہ بن مسورعظم کی تفصیلات بیان کرنے والے ہیں ان تین سالوں پر شکایت ہی میں ان کی تصویرات پڑے ہیں ہمارا عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا اور ضلع عدم سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ ضلع ایک فطر پڑھتے ہیں اور آپ تین فتر پڑھتے ہیں تو نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں وہ غلط کرتا ہے ہم نے کہا وہ بھی مشتحد ہے وہ بھی مشتحد ہے لہٰذا مشتحد اس بات کو کر رہا ہے وہ بھی تین ہے میرا تین پڑھنا بھی ٹھیک ہے اس کا ایک پڑھنا بھی ہے تو جو آدمی ان باتوں کو چھال پر کر ان پر لوگوں کو جمع کر کے اور ان باتوں کو, کو کی تشریح کر کے اور ان پر لوگوں کو اختلاف ڈال کر دوسروں کو غلط کہہ کر برا بلا کہہ رہے ہوں سمجھ جائیں کہ یہ کفر کی ترتیب کو چلا رہے ہیں اور اس کا مقصد حل کر رہے ہیں اختلاف ڈال کر اور جو آدمی توحید رسالت اعمال فضائل اعمال نماز رضہ حجکات شخصیت کی تعمیر شخصیت کو دست کرنا اس کام کو کر رہے ہیں کہ سمجھ جائیں کہ یہ تبلیغ یہ دن کی تذکیہ کرنے رہے یہ دین کو پھیلا رہا ہیں ٹھیک ہے ذرا کوئی بھائی میری بس اس بات کی کرنے کے لیے آپ کہیں بھائی ان باتوں کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ اپنے جیسے آپ کو اچھی لگی ہے کوئی بات عمل کریں اگر ملان شفی سان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آپ نے کہا جی فلانا آدمی لڑکی ملنے کے لیے اہل حدیث ہو گیا انہوں نے کہا اس آدمی کے ایمان ختم اور سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ انہوں یہ مفاد کے لیے ہوا ہے اس کے دل میں یہ بات آئی ہوتی کہ یہ ذرا ٹھیک ہے یہ زیادہ سنت ہے زیادہ اللہ کی رضا والا ہے اس پر اختیار کیا ہوتا پھر پرواہ نہیں تھی لیکن اس نے مفاد کے لیے اختیار کیا پھر بات ہی میں آپ کو کہوں کہ دین پر کبھی پیسے لے کر کام نہ کرنا میری طرح مولوی کو بڑے بڑے آفر آتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں آتے ہیں کہ ہماری ترتیب کو لے کر چلو تو ہم یہ آفر کو مل گے ہم کہتے ہیں ہم تو خوار طریقے سے جس جو بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہم اسی پر کرتے ہیں کریں گے اللہ کی ذات سے اس بات کی کبھی اللہ سے باز ہے ہماری کسی ضرورت کو نہیں روکا ہے ہر ضرورت کو اللہ کے وقت پر پورا کیا تو لہذا ان میں کبھی نہ پڑیں اختلافات میں ٹھیک ذکر کی طرف آئے الگ ذکر پہ نوافر کی طرف آئے نماز کی طرف آئے اپنی اسلح کی طرف آئے جو نماز کا پابند کرنے والی کتابیں ہیں فضال نماز ہے اس کو پڑھیں ذکر کا پاس فضال ذکر فضال کا بعد فضال قرآن ہے اصلاح نفس کی طرف متوجہ کرنے والی جو تو وہ اباب احادیث ہے جی بخاری مسلم کن کو پڑھیں جو آپ کے اندر خوف خدا پیدا کریں جو آپ کے اندر احتجاج پیدا کرنا جو آپ کے اندر تقوی پیدا کریں یہ علامہ ابن نوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی سرحد میں لکھی ہے انہوں نے کون سی کتاب ہے عربی میں جی جو صاحب میں بھی شامل ہے کیا نام ہے اس کا فضال کے بارے میں عربی میں لکھی ہے انہوں نے اس کا نام میں بول گیا اس لیے تاکہ اس کو پڑھیں لوگ اور خوف خدا پیدا ہو عمل درست طبی الغازی لکھی علامہ فقیہ اللہ قدی رحمۃ اللہ نے تاکہ لوگ پڑھیں اللہ کا ڈر پیدا اللہ کا خوف پیدا ہو عمل پڑھائیں علوم لکھی محمد رحمۃ اللہ علیہ تاکہ اللہ کا خوف پیدا اللہ کا ڈر ہو عمل پڑھائے خطو الغیر شیخ رحمۃ اللہ کے بیانات کا مجموعہ ہے قرآن کی تشریح ہے تاکہ اللہ کا خوف پیدا اللہ کا ڈر پیدا اللہ کی محبت پیدا ہو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ کا عمل درست ہوگا آپ کا دل درست ہوگا اور اختلاف اختلاف والوں کے پاس کے ساتھ لگے تحریکی بن جاؤ گے عمر کو فائدہ نہیں نہ اپنے کو فائدہ دو گے نہ عمر کو فائدہ دو ٹھیک ہے دلی. نا نہ اپنے کو فائدہ ہوگا بلکہ مسلمان کی نفرت مسلمان کی دعوت مسلمان کو نقصان پہنچانے کا جذبہ یہ دل میں پیدا ہوگا کچھ کے علاقے کے پنڈی کے علاقے کچھ لوگ بہت تنگ کر رہے تھے تو ہم نے ایک عالم کو متعین کر کے اس سے کتاب لکھوائی تو باقی اس نے کتاب زبردست نے تاکہ یہ کتاب لکھی کہ جواب تو کہتے ہیں میری کتاب جب ان لوگوں کے پاس گئی تو کہتے میں ایئر فورس کا ملازم تھا انہوں نے کہا کہ اس کے, اس کے بارے میں شکایت کرو ایئر فورس میں تاکہ اس کو نوکری سے نکالا جائے تو میں نے کہا یہ وہ نقصانی اور فسادی ترتیب ہے جس پر یہ چل رہے ہیں اس میں اس سلائے نف حاصل نہیں ہے جب آپ نے دلائل کے ساتھ بات کی تھی تو آپ کی بات کا دلائل سے جواب دیتے ہی یہ تو دین کا کی تشریح تھی اور اس کے مقابلے میں آپ کو دنیاوی نقصان پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نفس کے تحت استعمال ہو رہے ہیں نفس کے حسد کے جذبے کے تحت استعمال ہو رہے ہیں کیوں کہ ان کو اصلاح نفس حاصل نہیں ہے لیکن ہمارے بھائی تو سچ بات ہے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے ساری دنیا جائے ہے میری اصلاح نہیں ہوئی ہے تو کیا حاصل ہو کچھ بھی حصل تو نہیں خدا نہ خاص ساری دنیا جہنم میں چلی جائے ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو مقصد فاصل ہو گیا ٹھیک ہے نا تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اختلافی باتوں کو اشتیاروں کی شکل میں کتابوں کی شکل میں اور مجموں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا اور اس پر ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ایک دوسرے کے خلاف زانا, یہ یہود کی اور متضلاع کی ترکیب ہے اس دور سے شروع کی کوئی آدمی یہ سر استعمال ہو سمجھ جائیں کہ یہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یا بدبادی کی وجہ سے کیسے پیسے لیے ہوئے ہیں یا بیوقوف ہے سمجھ نہیں رہا ہے یہ کفر والوں کی ترقی پر استعمال ہو رہا ٹھیک ہے اور ہمیشہ وہ گروہ جو پھیل رہا ہو جو تھوڑا ہو اس کو اثر کی فسادی باتیں کرنی پڑتی ایک کے خلاف بولنا دوسرے کے خلاف بولنا ایک کے خلاف لکھنا دوسرے کے خلاف لکھنا ان کا خیال ہو کہیں کہیں ایسی ہماری پذیرائی ہو جائے گی میں رضیال میں درس دے رہا درس قرآن کچھ طلبا ہے میں نے کہا جی ہم باڑے جانا چاہتے ہیں میں نے کس کی جانا چاہتے ہیں کہا باڑے میں ایک پیر صاحب ہے اس کے پاس جانا چاہتے ہیں خیر یہ گیا ہے میں نے کہا ارے اس پیر صاحب کے پاس جو آدمی جاتا تھا اس لاکھ رہنے کے جایا ہمیں کیا ہے مجھے اس پر کوئی خلاف نہیں آتے جاتے رہے میں علاق پوچھتا رہا اب ایک دن جائے تو میرے سامنے ایک دو کتابیں آئیں جس آدمی کے اس نے خود اور اس کے مریدوں نے اس کے جو خلفا انہوں نے شروع کیا ہے جی تبلیغ والوں کے خلاف فلانے کے خلاف علامہ تعلیمی سب پر کفر کا فتو لگایا گویا باقی سارے کافر ہیں یہ بیچ میں بس مسلمان رہ گئے اچھا میں آپ نے کہا تھا انگریزوں کے دل کے دو مقدمے ایک مقدمہ تو میں نے امین میں والا کہہ دیا نا دوسرا اسلحہ کا مقدمہ تھا کہ ایک یہ ایک طبقے نے کفر کا فتو لگایا ہوا تھا اور بڑا فساد مچایا ہوا تھا اور وہ کفروی کے بغیر مقدمہ دائر کیا ہوا تھا تو انگریز جائز تھا بڑا ہشیار ان سے کہا انہوں نے ان پر کا فتو لگایا ہے ان سو پر کوفر کا فتو لگاؤں گا تاکہ سارے کافر ہوں تو انہوں نے جو ہے تو کہا کہ انہوں نے کہا آپ کو کافر کہا ہے تو اب یہ بھی کافر ہو گئے نا تو بڑے محقق عالم سے جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں کافر کہنے پر یہ کافر نہیں ہوئے ہیں کیوں یہ عزیز بھی نہیں آیا جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں ہم نے کہا بالکل آیا وہ عزیز جب مسلمان کو کافر کہتا ہو خود کافر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں کافر کہنے پر یہ کافر نہیں ہوئے ہیں جج بڑا حیران کیا وہ کیسے ہوا اب کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ اگر آدمی اس بات کو جانتا ہو کہ کافر نہیں ہے اور پھر کافر کہہ رہا ہو اس پر کافر ہوتا ہے یہ اخلاص ہے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں یہ اخلاص سے کہہ رہے ہیں دادا ہمیں کافر کہ یہ کافر نہیں ہے تو جج بڑا ایران ہوا کہ اس طرح کے آدمی عمر کو سنبھالا کرتے ہیں اس طرح کے لوگ عمر کو سنبھال لیتے ہیں اور یہ پہلا جیسے سکوبر کا خوشہ درے ہوئے اس طرح کے لوگ کو لے کر خود اپنے پیر پر مار کر اپنے کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ خود اپنے آپ کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں جس وقت تاڑی بغراد کو فتح کر رہے تھے اس وقت مسلمان علماء ایک جگہ پر جمع ہو کر مناظرہ کر رہے تھے نہ جس وقت مسلمان بیت المقدس کو لے رہے تھے تو عیسائی جمع ہو کر مناظرہ کر رہے تھے عیسائیوں کے پادری تیسرا انسان کے گدہ کا پیشاب پاک تھا کہ نہ پاک تھا اگر وہ گدہ زندہ ہوتا اور کسی پر پیشاب لگنے کا خطرہ ہوتا پھر بھی مسئلہ بیان کرتے کوئی بات تھی وہ گدہ جب مر گیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے ہے بھی نہیں تو اس کے پیشاب کے ساتھ آپ کیا مطلب لیکن وہ اتنے بیوقوف تھے ان کے پادری وہ اس پر مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گرجا میں اور مسلمانوں میں گدر مقدمے کا پتہ کر اس وقت تطاری بغداد کو ختم کر رہے تھے بغداد کو فتح کر رہے تھے تو پتہ اس وقت کیا بات تھی اس وقت جو ہے مسلمان اور جماعت بیٹھے ہوئے مناظرہ کر رہے تھے کہ کبا حلال ہے کہ آرام ہے وہ اس پر اتنی فالتو بات میں لگے ہوئے اسلح نک تعامری شخصیت عمر کو سنوارنا ان کو سنبھالنا اس کو چھوڑ کر اس بات پر لگے ہوئے دانشور ہو سمجھدار ہو اللہ تمہیں فہم دیئے سمجھ دیئے ان باتوں کو سمجھو اور اس بات کو معاشرے میں زندہ کرو ٹھیک ہے تو یہ تو ہے اصلاح تاکہ فضا کا خاتمہ ہو اور اصلاح زندہ ہو اور اب جو ہے ازان کا وقت ہو گیا جی ایک آدمی ازان دے دے ازان کے بعد تو اس سوال میں سے پوچھتے ہو تو شاہ تک یہیں پکتے ہیں سوالوں کا جواب دے دیں گے جی ازان کون دے گا جی چلو جی ماشاء اللہ بات سنا جی بات سنا بھائی بانگو آیا جی آپ کھپا نہ ہونا بھائی چلی مسئلہ ہے اس وجہ سے میں اس کے پابند ہوں مدن یونیورسٹی میں چند غیر مقررے بہت تنگ کر رہے ہیں انہوں نے تاریخ اور فتح اور کتابیں لکھ کر مارکیٹ میں نکال دیں پھر پاکستان میں ہم نہیں کرنا چاہتے تھے ہندوستان میں بہت بڑا استعمال کرایا مولاناس مدنی صاحب نے پانچ لاکھ لوگوں کا استعمال کیا اور سعودی حکومت کو نوٹس دیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں تو یہ ستاسٹ فیصد دنیا اسلام سے تندھی پر کے خلاف بول رہے ہیں انہوں نے کہا وہ سفیر کو پھر جائے تو وہ یاداش پیش کی سفیر جائے تو چلا گیا اس نے کہا کہ مجھے آپ ایسے ملک میں سفیر بنا کے پانچ لاکھ کا اجتماع تمہارے خلاف وہاں پر ہوا ہوا ہے تو میں وہاں کیا سفرت کروں گا یا اس فصلے کوال کرو یا مجھے واپس کرو تو انہوں نے پھر رابطہ کیا انہوں نے کہا جی یہ نہ سمجھ لوگوں نے بات کہی ہوئی ہے ہم نے نہیں کہ اس نے کے مقالے ہیں ہماری پی کے اور تخصص کے اس بات نہیں کی تمہارا امرشد نبی کا فلدا ایمان اس نے دستخط کیا اس کا یہ تو تمہاری بنیادی پالیسی ہے تو پھر معافی مانگی حکومت نے معافی مانگی اور حکومت نے سرکاری نوٹیفیکیشن کیا کہ ہم سختی سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی آدمی جو ہے تو چاہے اربا کے خلاف کوئی تاریخ نہ لکھے اور کوئی بات نہ کرے یہ بات اللہ کی فرض سے سجی بات یہ ہے اس وقت دنیا اسلام میں ستاسٹھ فیصد ہلپی ہیں پندرہ فیصد چھاپی ہیں کتنے ہو گئے جی, جی؟ باسی فیصد ہو گئے بازی فیصد ہو گئے اس میں آپ لگائیں آ... آ... دس فیصد لگائیں مالکی بانوے ہو گئے اور سات فیصد لگائے ہملی کتنے ہو گئے چھ لگائے اٹھانوے دو فیصد میں غیر مقدری میں سارے آ رہے ہیں کل دنیا اسلام کا دو فیصد ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو پریکٹیکل استحکام تھی بہت پریکٹیکل ہے ایسا ہمیں پنجاب میں ایل ایجنٹ کے علاقے میں گیا ہوا تھا تو وہاں نماز ساڑھے بارہ پڑتے تھے ساڑھے بارہ بجے جماعت کی نماز میں آدمی تھے بارہ ہم جماعت والے تھے اور دس کے ان کے بائیس آدمی تھے وہ گرمیوں کا موسم تھا جب لوگ کاموں سے فارغ ہو کر کھانا کھا کر وغیرہ ٹانگے للی تڑ تو میں نے دیکھا کہ وہ دو بجے ہی بھائی کے درمیان سی پھر نماز آدمی اکیلے پڑی, پڑی. پریکٹیکل واکنگ جو وقت ہے وہ ہم کا ہی ہے کام کی آدمی نے تھکا اس کو کھانے کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھایا اس کو آرام کرنے کی ضرورت ہے آرام کرنے کی ضرورت ہونے کے بعد پھر جو ہے تو اب ہو گئی ٹھنڈ بھی پیدا ہوگی موسم میں تو زور کی نماز کے بارے میں دو حدیثے ہیں ایک, ایک نماز کے بارے ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے دوسری یہ ہے کہ زور میں گرمی کے موسم میں ٹھنڈک پیدا کروں ٹھنڈک جا کر ڈھائی بجے پیدا ہوتی ہے ذرا مصحبہ گرمی میں زور کا جو ہے وہ ڈھائی تین کے درمیان ہے یہ ہماری تو زندگی اجدا ہو گئی ہے جب ہم گاؤں میں رہتے تھے مجھے یاد ہے کہ صبح کھیتوں میں جا کر کام کرتے تھے گیارہ بجے تھک جاتے تھے کھانا کھا کر ساڑھے گیارہ بجے فارغ ہوتے تھے لیٹتے تھے تو ساڑھے بارہ ڈیڑھ دو بجے اٹھتے تھے ڈھائی بجے نماز پڑھتے خود نہیں پہ مجھے یاد ہے آپ کے ایک دفعہ اس ہوا کہ ہم نے زور کی نماز ڈیڑھ بجے پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں ڈیڑھ بجے زور کی نماز پڑھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ایک پروفیسر صاحب ان کے والد صاحب کا خیال سے کہ دو بجے جماعت اتنے سمے سمجھ نہیں ہے کہ تبرید چاہیے زور کی نماز میں ٹھنڈا کرنا چاہیے اتنی جلدی پڑی ہے تو میں نے کہا کہ احمد صاحب ہمارے سے بات کرنے لگے تو پوری طرح سے بات میں نے کہا خبر رکھا ہوں تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ راجی صاحب کہ ہمارے یہاں پر چھٹی ہو جاتی ہے ایک بجے سو ایک بجے چھٹی ہو جاتی ہے کثرت اجتماع ہمیں آ کر رکھتی تو لہذا یہاں دو حدیثوں کو کیا جائے گا ایک تبرید وادی کو کیا جائے گا اور ایک چاہے تو کسرت اجتماع کو کیا جائے کس وجہ استماع ہمیں ڈیڑھ بجے سے لوتا ہے کیونکہ ابھی آدمی کے گھر گھر چلا گیا کھانا کھایا اور کھانا کھا کر سو گیا تو چار بجے سے لوٹ نہیں سکتا اس کی جماعت گئی تو لہذا ہمیں جو ہے تو زیادہ فائدہ جماعت کا ڈیڑھ بجے سے لوٹتا تو کچھ نہیں کیونکہ ریگم کا ہے تو ہم نکال کے سکتے بات تو سمجھ گئے کوئی بات پوچھ لے تو پوچھیں ہاں بہت مشکل رہے میرے وہ دے زمانہ کا شرح کرنا پشانے کرنا تاجر کو جس جو جورس بنے ماں مجفر رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں اکتیس بار ختم کرتے تھے ایک صبح ایک, ایک, ایک, ایک, ایک شام ایک, ایک تراوی میں اور چالیس سال میں نے کی نماز اشاہ کے ہو کے بعد ایسے صبح سے نماز پڑھی ہوئی سال اشار کے سرو کی نماز ہے اور جو آج بھی ایک شٹ بار کو کو ریوائز کرتا تھا یہ اس کی حیثیت کو بیان کر سکتا تھا اور کے بارے میں ازیز شریف آئیے خیر القرون کرنی سمل سمل ہوں میں تو زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد تین زمانوں میں شریعت کے ساری باتیں ڈسائڈ ہو چکی ہیں حضور و صحابہ کا زمانہ ہے خیر القرون کرنی ہے پھر تعدین کا زمانہ جو ہے اور پھر تباہ زمانہ. زمانہ میں تشریح دین جو ہے مکمل ہوگی لہٰذا مطلب اب نہیں ہے اشتہار مطلق ہے بنیادی اشتہار کے اصول کوئی نہیں بیان کر سکتے آم نیا کوئی مسئلہ آیا تو اصولوں کی روشنی میں اس کو بیان کریں گے اور خلیل مصلو سے جو جی؟ مطلب جی. چار سکے ہیں چاروں سکوں میں طلاق کا مسئلہ تین طلاق ہے تین طلاقیں گے کسی سکہ میں نہیں ہے یہ صرف ایک بحتیات لوگ ہیں ایلے دوسرے اس کو کیا اور نفے کے کسی میں نہیں ہے یہ مرسلہ فکا میں ہے ہی نہیں ہے انہوں نے فکا سے نکل کر بیان کیا ہوا ٹھیک ہے نا اس میں اصل کہ ایک سے ایک جداز میں کہتے ایک میں مسئلہ آسان یہ اس فکا کر لیتا ہوں ایک افان اس کر لیتا ہوں تو یہ فکا کی تکلیف نہیں یہ نف کی تکلید ہوگی لائف کو شریعت نے منع کیا ہے اس کی تکلیف کرے گا اس سے واجب ہوگا کہ پھر اس کو ایک ٹو فالو کرے گا ٹھیک ہے اب ایسے حالات آ گئے کہ ایک, ایک امام کا جو مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا کسی بہت مشکل کی وجہ سے حادی عظیم کا جیسے ناممکن ہو رہا ہے اب کیا کریں تب اس دور کے جو سے اس, اس پائے کو حیثیت کے لوگ ہوں گے اور دوسرے فقیر دوسرے امام کے مذہب سے بات کو لے کر اس پر تاریخی بیان شائع کریں گے پھر لوگ اس کو فالو کر سکیں ٹھیک ہے نا جس طرح فکر میں مسئلہ بیان ہوا ہوا ہے اس عورت کا خواندم ہو جائے کہ نبے سال تک انتظار کریں جبکہ مامالک جو ہے ان کی تشریح ہے چار سال انتظار کرے تو اس میں اس طرح ہے کہ ان کی تشریح یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے تو اس کی عمر شاید ایسی تھی کہ چار سال بعد نوے سال کو پہنچنا رہا تھا تو آنکھوں نے اس کو نوے کے لفظ کو لیا ہوا ہے کہ نوے سال تک ہے اور اس کا جو ہے تو انہوں نے کہا چار سال ہے تو یہ دیوبند والا کے سامنے بات پیش آئی کہ اس مسئلے پر اگر ملک عمل کیا جائے تو ایک لڑکی ہے اس کی اٹھارہ سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی خام اس کا گم ہو گیا اب یا تو یہ گناہ نہ افتلا ہو گی اور فلاح ہوگی اور یاد یہ جو ہے تو اس کا کیا کیا جائے تو پھر جو تو اہل دیوبند نے ہیرا ناجزہ انہوں نے تعریف ہے کی ہے پھر کہ کی پر فتوا دے کر چار سال پر فتو دیا چار سال پر فتو دیا ہوئے جب اس طرح کے لوک کر لیں تو وہ ہوگا یہ نہیں کہ بڑا بیر اللہ اسلام صاحب فیصلہ کر لیں تو اس پر مسئلہ ہو جائے گا یہ نہیں ٹھیک ہے نا اب اسلام صاحب ہو گیا میں ہو گیا میں شیسیت کے نہیں ٹھیک ہے اس کو لمائے احمد فیصلہ کریں گے کہ اب اتنا حرج ہو رہا ہے کہ اس کا برداشت کرنا ناممکن ہے اکومت کے لیے لہذا سلسلے کو دوسرے فکر سے لے کر بیان کرتے ہیں ابھی حج جو بہت تعداد بہت زیادہ ہوگی نا اس میں اتنے مشکل مسائل آئے ہیں کہ اس میں اگر شاسی اندھیر مسئلے کو تو چل نہیں سکتے ساتھیوں کا مسئلہ کیا کہ عورت سے آدمی ٹچ ہوا نا اس کا وزیر ٹوٹ گیا اس کا کو وزر ٹوٹ گیا اب تواف کرتے ہوئے آدمی دس بار عورت سے ٹچ ہوتا ہے دس بار اس کو گیا تو تواف نہ کرے اور یاد ہے تو اپنے نے لہٰذا جگہ بنایا اسمان میں تو ان کے ساتھیوں علماء کہا کرتے ہیں کہ ان کی کر میں ہو جاتا ہے لہذا اس کی خیر ہو گیا ممکن نہیں اس کو کرنا ہے اب اس میں تھے حاجی میں تھے لوگوں نے کہا ڈاکٹر کہ عورتیں مرد اکٹھے گئے وہ آپ کرتے ہیں تو میں نے کہا دو ہاجی تا سے کیونکہ اب تم تمہاری شادی ہے میں تو میں دیکھوں گا بیوی کا ڈال کر تو آپ کیا کرنا شوائے تو میں نے کہا درد روکا شعا کر پورا حج کے درد کر پورے حاضیہ تو اس کو نہیں ہو گئے اتنی مصید ابتلا ہو جاؤ گے گائڈ سے وہ پابندی نہیں ہے کیونکہ حارجی عظیم ہو رہا ہے سامنے آ رہا ہے جان جانے کا خطرہ ہو رہا ہے اب یہ جس لوگ جاتے ہیں نا شتاروں کو بارنے کے لیے تو بہت رش ہوتا ہے آپ آگے کھڑے ہو گئے پیچھے درج کے لیے باہر آپ کو لگ رہی ہوتی ہے تو شیتاروں کو ہی تو جوڑکے بازی کھڑے ہو رہے تو اس میں آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے صبح سے زور تک صبح سے زوار تک مارنا وہ ہے زوار سے مغرب تک مارنا جائز ہے مغرب سے تو صبح تک مارنا مکرو ہے لیکن جب جان جانے کا خطرہ ہو جائے مخروع تو پھر مکھرو نہیں رہتا بڑھتا ہے جب سے واپس ہوتے ہیں نا عرفات سے صبح آرام سے جا کر کھاد پی کر سو جاتے ہیں سارا دن سوئے ہوتے ہیں پھر آج مغرب کے واسطے جا کر مار لیتے ہیں مغرب کے دن رات کو جا کر مارتے کیا کردمی اتنی مشکل پیش آ رہی ہو تو اس نے استرا ہے کیسے لوگ فیصلہ کریں گے اور اس پر تھرمل کیا جائے گا مجھے ڈاکٹر سرفراز ادا ہو جاتا ہے بعد میں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری نماز ہوتی ہے پونے نو بجے ہوتی ہے تو نماز وہیں پہنچانا پھر ہوتی ہے میں نے کہا یار صاحب آپ پونے نو بجے تو پھر تن وقت ہی داخل نہیں ہوتا ہے تو اس نے کہا مونگے امام صاحب فکر شادی کی دخلی گی نا بس کوکاؤ نے کہا اتنا ہر جزیم آ ہے کہ علماء ہمارے مت نے فیصلہ کر لیا اس بات میں بات رمضان نے فیصلہ شروع کیا تو رمضان کو بسادن جھوٹ دن کو سا دن بنا دے گا سادن کو کہتے ہیں جس میں کوئی فصل نہ بوئی ہوئی جن میں بسادن جھوٹ گئے احتیاط والا بھی فیصلہ کرنے لگ جائے میں بھی فیصلہ کرنے فضار آپ تو کرنا کریں ہم اپنی نماز پڑھ کے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے کھانے پر پہنچ جائیں گے جی تو میں یہ ساری ہچاتے ہیں بارہ لائک دن کی بات نہیں ہے آپ ہمارے پاس آئے جائیں نہ تو یہ باتیں آہستہ آہستہ سمجھیں گے ٹھیک ہے جی ہماری مجھے ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد اتوار کے دن مدینہ مسجد میں مغرب طایشہ تو اس میں آیا کریں کہ منگل کے دن پھر ہوتی ہے مسجد فردوس میں سے مغرب طاشہ پانچ چھ مہینے سارا ہمارے ساتھ لگاؤ نا ساری باتیں سمجھ میں آتی جائیں ماشاء اللہ جی وقت ہوگی نماز پڑھائی تھی کدھر گئے ماشاء اللہ بہت اعلیٰ قرآن پڑھا تھا جی نماز پڑھنے والے ساتھی جی آئے کہ نہیں جی آئے اچھا ماشاء اللہ نماز پڑھائی